ہا یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے اور اللہ بے ناز ہے اور تم سب محتاج اور اگر تم من پھرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا پھر وہ تم جیسی نہ ہوں گے